صلى الله والسلام سبحان الله وطبعا لصحابه وآله الكرام تھی کہ ہماری تربیت میں کافی نقصان ہے کمی ہے ضروری ہے کہ ہم اپنی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ شریف کے مطابق کریں یہ سلسلہ میں صاحبہ کرم ردوان ردوان اللہ عالیہ مجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا استعمال فرمایا تھا اس کا پڑھنا شروع کیا اس طریقہ شریف کے مطابق جس طرح بھی توفیق ملتی جائے گی انشاءاللہ شاء اللہ علیہ وسلم میں اپنی اور آپ کی اصلاح اور ترقیت میں کوشش کرتا رہوں گا بر وقت نظام عمارت کو زندہ کرنے کے لیے دل میں خیال آیا تھا صحابہ کرام ردوار اللہ مجمعین عمارت کو بھائی زندہ کرنے کی سوچ ذہن میں آئی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمارت پر اتنا زور دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ را گانو سلا س تن شریف کے حوالے سے جو حدیث پاک پڑھنے میں آئی اس کے الفاظ ہیں ادا کا نا سلا سا تم مین کہ جب تین مسلمان اکٹھے ہو جائیں ہاں ادا کا انلاسطن ازاقان سلاستمن فی سی سفر ہاں اور یہاں پر جو لفظ لکھے ہوئے ہیں ازاکانو سفر فل یو اذا سفر یہ جب سفر میں تین شخص ہو جائے نا مومن تو ایک کو امیر بنا لے عمارت سے مراد ہے امیر بنانا امیر مطلب ہے کہ حاکم بنانا کہ یار تو ہمارا پڑا ہے تو اللہ رسول کے مطابق ہمیں جو جو حکم سفر کے اندر کرے گا ہم تیری سے کریں گے جو وہ امیر ہوتا ہے اس کو امیر کہتے ہیں جس کا حکم چلتا ہے اس کو امیر کہتے ہیں جس پر جن پر حکم چلتا ہے اس کو مامور کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مامور موسیقا موسیقا موسیقا موسیقا کہتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سختی سے یہ حکم فرمایا کہ تین شخص ہو جائیں تو ایک امیر بنا لیں باقی دو مامور ہو جائیں اس سے آپ اہمیت سمجھ سکتے اور اس مسئلے سے بھی آپ اہمیت سمجھیں کہ نماز جو ہے نا یہ ہمیں اطاعت امیر کا حکم دیتی ہے اور نماز کے فلسفے اور حکمت جو ہے نا اس کے اندر اگر غور و خوض کیا جائے نماز کے اسرار و رموز پر غور و خوض کیا جائے نا تو نماز ہمیں بہت سے راز سمجھاتی ہے نظام زندگی ہو سکتا ہے ایسے سمجھ آ جائے پورا نماز میں نماز کے فلسفے اور حکم کو بیان کرنے والے حضرات نے ایک بات یہ لکھی کہ اس کے اندر یہ امیر کا حکم ہے ارشاد راہبری ہے حکم کہتا ہوں اس کے اندر راہبری رہنمائی کی جا رہی ہے کس کی یہ امیر کیسے کہ ایک کہا ایک امام ہوتا ہے چاہے کوئی سید ہے چاہے کوئی خان ہے چاہے کوئی موچی ہے چاہے کوئی تیلی ہے جس طرح کے بھی پیچھے کو کھڑا ہوتا ہے نا اگلا جب اللہ رسول کے حکم کے مطابق چل رہا ہے امام صاحب تو اس کو اس کے پیچھے رہنا ضروری ہے حتیٰ کہ اتنا سختی سے وحید آئی ڈان ڈپٹ اور دھمکی آئی عذاب کی کہ جو شخص امام سے پہلے رقو سجدہ کرتا ہے کیا وہ ڈرتا نہیں ہے کہ اس کی شکل گدے کی بدل جائے اور ہم نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر کے ایک شخص تھا اس نے دیدا دانستہ ایسا کیا جان بوجھ کر امام سے آگے کہ بھئی دیکھا جائے گا یہ کیسے کہتے ہیں یہ عالم لوگ کہ بھئی گدے کی شکل بن جاتا ہے پھر وہ گدے کی شکل بن گیا تھا یہ علماء نے لکھا ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ امت مسلمہ جو ہے نا ان کی خصوصیات میں سے ہے یہ پہلی امت میں نہیں تھی تو یہ بہت کیونکہ اسلام جو ہے نا بہت بڑا جامع کامل مذہب ہے اور آخری مذہب ہے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری رسول ہیں اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانوں کی ضرورت اور حاجت کے لیے انسانوں کی زندگی کے لیے جو کچھ بھی چاہیے تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب راہبری کر گئے بتا گئے تاکہ قیامت تک تا. پھر نبی تو آنا نہیں ہے رسول تو آنا نہیں ہے نا لہذا ان کی تمام ضرورتیں جو ہیں وہ جن کے اندر ان کی دنیا اور آخرت کی خیر اور صلاح اور بہتری ہو وہ سب بتا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کمال و فلاح کے لیے کوئی نقطہ فروغاشت نہیں کیا چھوڑا نہیں ہے سب بتا گئے یہ نماز جو ہے پانچ وقتی نماز جو ہم باجماعت ادا کرتے ہیں یہ ہمیں جن باتوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتی ہے ان میں سے ایک امیر ہے کہ جو تم پر حاکم بنا دیا گیا امیر بنا دیا گیا تو اس کا تم نے حکم ماننا ہے جب تک کہ وہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہے یہ شرط ساتھ ہے لمخلوق فی معسط الخال خالق کی معاشیت میں مخلوق کی کوئی تعداد تو میں نہیں آتی آپ دیکھتے ہیں کہ جس قوم کا جس سطح کا بھی بن جائے آگے چھوٹا ہے جب امیر بن گیا ہے بڑا بن گیا ہے جب اس کو بنا لیا گیا اس کو اس کو ایک کام کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے شریعت کے مجھے لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ جب بنانا ہے اس وقت شریعت کا لحاظ رکھو ضروریات کہ جب بن جاتا ہے پھر چھوٹا بڑا مت حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتیاط کرو اپنے امیر کی چاہے چھوٹی سری والا غلام ہو آبد حبشی چھوٹی سری والا آبد حبشی آبد ایک فرمایا غلام ہو تم آزاد ہو وہ غلام ہے تم قریشی ہو سید ہو وہ حبشی ہے چھوٹی سری والا ہے چھوٹی سری والے جو بابے دولا شاہ کے چوہے جن کو کہتے ہیں مشہور ہے یہ گجرات والے بابا دولا شاہ جو ہیں مقصد کیا کہ اتنا حقیر ہو یہ مخلوق ہے چھوٹی سی والی تو فرمائش چاہے اتنا حقیر ہو تمہیں بے سمجھ لگتا ہے جو بھی لگتا ہے جب بن گیا ہے جب تک وہ اللہ رسول کے مطابق بات کرے تو اس کی اطاعت ضرور کرنی ہے اور اس کی اطاعت اللہ رسول کی اطاعت ہے. اسی وجہ سے عطی اللہ و الرسول عطی الرسلہ ولی العمر اللہ کا حکم مانو رسول کا حکم مانو وہ ال المر من کم اور اپ, اپنوں میں سے تم میں سے جو المر ہیں امر والے ہیں حکم والے ہیں کون سے حکم والے الی امر اللہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ الی امر اللہ العمر پر الفلا میں مذافیہ کیا الی امر اللہ اللہ کے امر والے جو تمہارے اندر ہیں وہ جو بھی ہیں ان کی پاس سمجھ نہیں آ رہی قید بڑھا کر اس بات پر تبدیل کی گئی ہے کہ خبردار کفار کی بات نہیں ماننی مین کم مومنین کی ماننی ہے جو تم میں سے کیونکہ ہم میں سے مومن ہوں گے لہٰذا کفار کی دانت کو ہی کر جو مومنین ہیں ان کی تعت کرو ہمیں نہیں بات کیا رہے چاہے جس طرح کا بھی ہو زیر میں رکھو اور یہ در حقیقت انسان کو تربیت ملتی ہے اطاعت امیر سے نا اللہ تعالی اللہ رسول کی اطاعت کی تربیت ملتی ہے کہ جب یار یہ مخلوق ہے اس مخلوق کے یہ نافرمانی نہیں کرتا جب اللہ رسول کا حکم کے مطابق مخلوق کے چھوٹے درجے کا ہے چھوٹے رتبے کا ہے ہاں جی حقیر نظر آتا ہے اس کو چاہے جو مرضی ہو جب وہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق بات کرتا ہے اس کو ماننا پڑتا ہے جب یہ عادت بنا لے گا تو اللہ اکبر اللہ تو سب سے بڑا ہے اس کی حقم, اس کی بات اس کی اطاعت کرنے کے اندر کبھی اس کو ہچکچاہٹ نہیں ہوگی اس کو کبھی رکاوٹ نہیں ہوگی کبھی اس طرح پریشانی نہیں آئے گی ہاں جی جب ورزش کیا ہوگی اس نے عادت بنائی ہوگی کہ ہر صورت میں میں نے اللہ رسول کی بات ماننی ہے چاہے چھوٹے سے بھی آئے مگر حق کو قبول کرنے کے اندر رکاوٹ نہیں ہوگی بس ہاں جی پریشانی نہیں ہوگی دوسری بات ایک بات تو یہ ہوگی نا ہاں جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت جو ہے نا فرما برداری اس کی عادت پڑ جائے اس کی ورزش ہو جائے اور پھر چاہے کسی سے بھی اللہ رسول کی بات نہ سنی جائے تو اس پر عمل کرنے کے اندر کوئی رکاوٹ پریشانی نہ بنے تو سمجھنی بات کیا گئی تو ایک تو اس کے اندر یہی ایک تو اس کے اندر یہ حکمت ہے سمجھ آئی کہ نہیں اور دوسرا یہ ہے دوسرا راج اور حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ مسلمانوں کو بے لگام رہنے کی جس طرح کے زمانہ جاہلیت کے لوگ بے لگام رہتے تھے اس بے لگام رہنے کی جو جاہلیت کی ایک عادت اور طریقہ ہے اس سے باز رکھنا مقصود ہے جاہلیت کے اندر لوگ وہ, وہ کسی کو امیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے بے لگام ہوتے تھے شدر بے مہار جس طرح ہوتا ہے جو مر آیا کیا کیونکہ نہ ان کا کوئی بڑا ہوتا تھا نہ کوئی چھوٹا ہوتا تھا ہر کوئی بڑا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے قبائلی علاقے تھے سمجھ بات کیا رہی تو قبائلی علاقے کے اندر جو ہے نا کوئی ان کا دین نہیں ہوتا تھا کوئی حاکم نہیں ہوتا تھا کوئی بات نہیں بات ایسے بے لگام رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ جو مر گیا اس حال کے اندر کہ اس پر حاکم نہ ہو فرمایا فقط مات امیت جا لیہ جی وہ اس کا مرنا اس کا مرنا جاہلیت وا... اس کی موت جو ہے وہ اس کی موت جو ہے نا اس موت کی نوعیت اور حالت جو ہے وہ فرمایا جاہلیت والی ہوگی اب جاہلیت والی کا یہی مطلب ہے کہ جس طرح بے لگام وہ لوگ جاتے تھے جب یہ مر گیا تو یہ بھی بے لگام ہو کر گیا اس کا کوئی حاکم نہیں ہے اس وجہ سے مسلمانوں پر حتا کے فرد ہو گیا اپنے مسلمانوں پر اجتماعی طور پر یہ فرد کر دیا گیا کہ وہ اپنا حاکم بنائے کیا بنائے کوئی یہ نوسط کے بارے سوائے اس کے مارے سو رہے ہو کیا ڈو مرے سونے سویرے سویرے دا وقت مارے گا رکھ کے کنڈ اٹھ کے کھڑے ہوجو پچھلے سال اٹھ کے کھڑے ہو ہوجو چھوٹے جینے اٹھ کے کھڑے ہو سارے کھڑے ہو جی سارے بے حکم جینا یا جاہلیت کا جینا ہے بے حکم زندگی جاہلیت کی زندگی ہے بڑا چھوٹا نہ ہونا بے لگام جینا جس طرح جی چاہے من چاہے اسی طرح جینا ہاں اور کسی کی نہ ماننا نماز کا سبق اس کے خلاف ہے اسلام کا سبق اس کے خلاف ہے اسلام یہ چاہتا ہے ہم سے کہ ہم زندگی پابندی میں گزاریں اور یہ پابندی اللہ رسول کی جو ہے اللہ کی مخلوق سے ہم حاصل کریں کہ مخلوق کے اندر ہم اپنا امیر بنا لیں ہم اپنا ایک بڑا بنائیں اس حتیٰ کہ حد تک کہ اس کو پسند کیا گیا کہ سفر کے اندر تین بندے اکٹھے ہو جائیں تو فربایا ایک امیر بن جائے بتاؤ <سلام> کتنا مطلوب اشورا یہ کام ہے کتنا اللہ رسول کو یہ پسند ہے بات کتنا ضروری اور اہم چیز ہے پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں جس طرح وہ سجدہ کرتا ہے اسی طرح آپ سجدہ کرتے ہیں جس طرح وہ رکو کرتا ہے آپ اسی طرح رکو کرتے ہیں ایسے آگے نہیں ہے آپ <سؤال> اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے پیچھے ہی رہنا ہے چاہے چھوٹا کھڑا کر دیتے ہیں چاہے بڑا کھڑا کر دیتے ہیں اب ابھیمان سے بتاؤ میں استاد ہوں کاری کون ہے جاگر میرے کو بڑھو جاگر نا لیکن نماز کے اندر جب وہ امیر بن جاتے ہیں نماز کے اندر وہ امام بن جاتے ہیں پیشوا بن جاتے ہیں جس طرح وہ کرتے مجھے اسی طرح کرنا پڑ جاتا ہے کہ نہیں ہے تو مجھے مجھے بولو اس کے اندر جو ہے وہ مجھے کیوں پریشانی نہیں ہوتی یا میرا نفس جو ہے نماز کے اندر امام جب بنا لیتا ہوں کسی کو تو اس کے اطاعت اس کے اطاعت اس کی اطاعت, اس کی اطاعت, اس کی اطاعت اور اتباع جو ہے اس کے اندر میرا نفس جو ہے وہ کیوں انکار نہیں کرتا بولو جب حکم آ تو کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ نماز ہمیں بتاتی ہے کہ اگر باہر تم پر اللہ رسول کے حکم کے مطابق جب کوئی حاکم بنا لیا جائے چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے چاہے حقیر تمہیں نظر آتا ہے چاہے جس طرح کا ہے تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس کی تحت کرو لیکن بشک ہے کہ جب وہ اللہ رسول کی تحت کر رہا ہوں بات نہیں سمجھ آئی سے یہ ہے سنو سبحان اللہ دو راز تو بتا دیے تیسری حکمت اس میں یہ ہے کہ اتحاد امت برقرار رہتا ہے اتفاق سے ملت برقرار رہتا ہے جو بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑی ضرورت ہے اگر یہ چیز نہ ہو امت کا شیرازہ بکھر جاتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں جیسے آج ہو رہا ہے دیکھا ہے باقیوں یہ اہل سنت و جماعت جو ہیں بتاؤ کتنے گھڑوں میں تقسیم ہو کر آپس میں لڑ رہے ہیں یہ دعتیں امیر سے ختم ہو گئی یار یہ ریبنڈ والے آپ نے دیکھے ہیں نا یہ نامورا جب چلتے ہیں تو ایک امیر ہوتا ہے جب یہ سفر کرتے ہیں جب تب جب کوئی بھی بات کرنی ہو جب ان سے بات کرنے کوئی آتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں امیر سے کریں امیر صاحب آئے کہتے ہیں نا ایسے وہ جتنا خبیص جماعت ہے جتنا لانتی جماعت ہے یہ بات ان میں اچھی ہے ذہن میں رکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے کہ کسی کی اچھی بات کو آپ اچھا کہتے تھے اور پرانے مجید میں بھی اسی طرح ہے دیکھو لال قبن نہ ہوں لال قبن نہ من ہوم کس سی عیسائی تھے ان کے اندر یہ اچھی خسلت تھی اللہ تعالی بیان کر دیں اسی وجہ سے تفسیر تفصیل روحل مانی شریف کے اندر ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم اور اچھی بات اچھی خسلت اتوازوں کہ ساری اس طرح کی کوئی بھی اچھی خلک عادت ہو اگر کسی کہیں بھی پائی جاتی ہے تو محمود ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے وہ صفت کی تعریف کرو چاہے شخص جیسے کوئی سمجھ بات کیا حاتم تائی کافر تھا اس کی سخاوت کی مثال ہے کہ حتیٰ کہتے ہیں کہ فلاں جتنا حالانکہ مومنٹ ہے مومنٹ کو کہہ رہا ہے یار یہ اپنے وقت کا حاتم ہے کہتے ہیں کہ نہیں اس کے وشوی مانے کے لحاظ سے کہہ رہا ہے تو ریون والوں کے اندر یہ بات قابل تعریف ہے کہ یہ طاقت امیر کرتے ہیں امیر بنا کر چلتے ہیں شوتر بیمار کی طرح نہیں چلتے یہ ایک اور بات ہے کہ جب ہمارے جیسا ان کو ٹکر جاتا ہے پھر ان کو امیر کی بھی بچاروں کو جو ہے نا وہ ہوش ہی رہتی <laughs> یہ بھی میں نے آزمایا ہے چھوڑ جاتے ہیں نا ان کا بے خیر لیکن بات سمجھو یار یہ بے لگام برادری جو ہے نا یہ بریلویوں کی مزہ ان کا کوئی چھوٹا کوئی بڑا ہو ہر کوئی یہی کہتا ہے اور یہاں پر بھی یہ لانت ہے افسوس ہے اس میں بہت دکھ ہوتا ہے اور سنیے میں آپ کو آدیش اور رواجات سناتا ہوں آپ حیران رہیں گے ہاں جی اس سلسلے میں میں آپ کو اسلام کی تاریخی بات بتاتا ہوں اسلام میں پہلا امیر پہلا امیر اسلام میں کس کو مقرر کیا گیا تھا یہ سن لیجیے ان کا اسم شریف حضرت عبداللہ بن زاش یہ صحابی رسول ہیں اسلام میں پہلے امیر ہوئے ہیں یہ کتابیں ہیں نا ہماری اوائل کے موضوع پر اوائل اوائل کے موضوع پر بھی کتابیں ہیں جو ان کے اندر ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں اول شخص فلاں اول فلاں اول شخص فلاں مجاہد فلاں شہید فلاں اول سب سے پہلا امیر فلاں ہاں جی اچھا فلاں فان کو ایجاد کرنے والا فلاں سب سے پہلا یہ موضوع پر کتابیں ہوتی ہیں کتاب وغیرہ اس طرح کی پڑی ہیں حضرت اس کے اندر بھی ان کے اندر یہ آپ کو ملا تو یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں جو عبداللہ بن جہش ہیں تو ان کا قصہ یہ ہے باہر لے جا کو آخیا بھی آرام نال بیٹھ رہو اچھا قصہ یہ ہے کہ مدینہ شریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا تو ابیل جو ہے نا کہ لوگ آپ کے پاس آئے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمارے اندر تشریف لائے ہیں ہمارے پاس تشریف لائے ہیں تو آپ ہم سے کوئی آکام جاری فرمائیں ہم اسلام لانا چاہتے ہیں ہم اسلام لائیں گے قبول کریں گے وہ اسلام لائے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب شریف کے اندر ان کو بھیجا کس مہینے میں سو سے کام ہی تھے یہ لوگ حکم فرمایا کہ بنو کنانا جو جوہینا قبیلہ جہاں رہتا تھا ان کے ساتھ بنو کنانا قبیلے کے لوگ تھے تو بنو کنانا رہتا تھے کنانا قبیلے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ان پر حملے کے لیے ان پر ہم نے حملہ کیا وہ بہت سارے لوگ تھے جب وہ بہت تھے تو ہم حملہ کر کے نا ہم نے پناہ علی جوہینا کے اندر آ کر کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو جو ہے نا قبیلے والے ہمارے ساتھ مل گئے وہ برادری بیس پر یعنی برادری کی بنیاد پر انہوں نے بیس نکل کر مل براد براد برادری, برادری کی بنیاد پر انہوں نے حمایت کی بچایا ان کو اب وہ قبیلہ جو ہے نا والے کہنے لگے یار تم حرمت والے مہینے رجب والا مہینہ جو ہے یہ چار مہینے ہوتے تھے جو محترم مہینے شمار ہوتے ہیں تو <تصفح> یہ رجب کا مہینہ بھی ان میں تو رجب والا مہینہ تو محترم میں نے اس کے اندر تم نے لڑائی کی ہے تو ہم نے کہا وہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا جو ہے نا قبیلے والوں کو کہ بات یہ ہے کہ ہم نے ان سے لڑائی کی ہے جنہوں نے ہمیں وہاں سے نکالا یعنی ہمارے مسلمانوں کو مکہ شریف سے نکالا تو ہم بدلے کے طور پر ہم لڑ رہے ہیں بعد نے ہم میں سے کہا کہ بھائی کیا خیال ہے تمہارا اس کا کیا کریں یہ جو کہہ رہے ہیں یہ اعتراض کر رہے ہیں اس کا کیا جواب ہونا چاہیے بعض نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں ان کو اطلاع کرتے ہیں جس طرح آپ ارشاد فرمائیں بعض نے کہا نہیں یہی پر رہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص وہ فرماتے ہیں کہ میں اور کچھ لوگ میرے ساتھ تھے میں نے کہا بھی میں تو ایسا کرتا ہوں قافلے آتے رہتے ہیں قریش کے ادھر سے گزریں گے میں تو ان کو روکوں گا روک کر لوٹوں گا اور ہمارا مال ہے وہ لے کر جاتے ہیں یادہ لے کر ہم اپنا اپنے پاس رکھیں گے میں یہ کام کروں گا آپ تین دھڑوں میں تقسیم ہو گیا یہ اسے اعتراض اور سوال کے بعد ایک اس ایک دڑے نے یہ کہا ایک گروہ نے یہ کہا کہ سرکار کے پاس چل کر یہ بات بتائیں دوسرے نے کہا ہم یہی رہتے ہیں تیسرے نے کہا ہم کافلے کو لیتے ہیں سمجھ نہیں کافلے کو لوٹتے پکڑتے ہیں یہ تین دڑوں میں تقسیم ہو گئے ہم کافلے کی طرف چلے گئے اور ہمارے اصحاب جو ہیں دوسرے ساتھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے جا کر ساری کہانی بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقہ مقدان ہو گئے چہرہ انور ہو گیا رجا تو متفر کی نا جب تم ادھر سے میرے پاس سے گئے تھے تو تم سارے اکٹھے ہو کر گئے تھے جب واپس لوٹے ہو تو جدا جدا پھر کے بندی میں وہ ادھر کوئی ادھر چلے گئے کوئی ادھر چلے گئے کو ادھر, ادھر چلے گئے تمہارا اتحاد کہاں گیا انلا کا من کا نہ قبل جو تم میں سے پہلے لوگ گزرے امت ہے یعنی یہود نہ ان کو بھی اسی تفریق اور جدائی نے اسی فرقت نے تباہ کیا تھا تم بھی اسی میں مبتلا ہو رہے ہو کہ دڑے بندی کو ادھر کو جا رہا ہے کدھر کو جا رہا ہے کدھر کو جا رہا ہے, ہے لابسنج لے سب خیر کم میں تم پر ایسا اپنا حق امیر بناؤں گا کہ جو تم میں سے بہتر نہیں ہوگا افضل نہیں ہوگا تم میں سے ہو سکتا ہے یعنی تمہارے برابر ہو تم سے درجے میں کم ہو لیکن اسبر کم حالل والعطش بھوک اور پیاس پر تم سے زیادہ صبر کرنے والا ہوگا دکھ اور تکلیف کے اندر تم میں سے زیادہ سابر شاہ ہوگا ہاں جی آپ برداشت کرنے والا ہوگا تو پھر حضرت عبداللہ بن جش کو آپ نے ان پر امیر بنایا قبیلہ جوہینا والوں پر فکان اوالا امیر امیر ام فل الاسلام یہ وہ پہلے امیر تھے حضرت عبداللہ بن جہش جو امیر بنایا گئے سمجھ آئیے اس واقعہ مبارکہ سے اس حدیث مبارک سے آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ فرقت اختراق تفریق تقسیم گروہ بندی بندی یہ کتنا بڑی لانت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سختی سے منع فرمایا کتنا غضبناک ہوئے اب ہم تمنی جمی آ گئے تھے اکٹھے آئے بکھرے بکھرے ہو کر سمجھ نہیں آ رہی اس کا مطلب یہ نکلا کہ اتنا اپنے اندر اتحاد پیدا کرو کہیں تمہارے اگر تمہیں بھیجا جاتا ہے تو ایک امیر ہونا چاہیے پھر اس امیر کے ساتھ ہی رہنا چاہیے اور واپس جو آنا ہے تو اسی کے ساتھ آنا ہے <سلام> <سلام> یہ معمولی باتیں مت سمجھیں یہ زیر میں رکھنا یہ معمولی بات نہیں ہوتی جس کو معم... جو جس کو آپ آ... آ... معمولی سمجھتے ہیں وہ غیر معمولی ہوتی ہے زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ <سلام> غیر معمولی یعنی غیر معمولی کہتے ہیں عظیم بات کو بہت بڑی بات معمولی تو ہوگی نا معمول کے مطابق جو مطلب ہے لیکن غیر معمولی بات ہوگی اہم بہت بڑی بات جو ہے تو اس کو کیا کہتا ہے وہ جب میں کہوں کہ مثلا نہیں یہ کام غیر معمولی کام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہم ہے بولو اباسیاں دے رہے اور آج کو کیا کرتے رہو گدے بھرتے رہو کیا سست قوم کتنے بڑے کام کے لیے تمہیں بلایا گیا ہے کتنے بڑے کام کے لیے گھر سے نکالے گئے ہو اور حال تمہارا یہ جی ہے کوئی باسیاں دے رہا ہے کوئی سو رہا ہے وہ غافل لوگوں پوری امت کا یہ حال ہے کہ وہ غفلت میں سو رہی ہے اور تمہیں ان کو بیدار کرنے کے لیے اکٹھا کیا گیا اور تمہارا یہ حال ہے کہ تم خود غفلت میں مبتلا ہو یار غافل ترے ز مرد مسلمان ادیدان اقبال فرماتے ہیں میں نے مسلمان سے زیادہ غافل کسی کو نہیں دیکھا ہر کوئی فکر میں مبتلا ہے ہر کوئی فکر میں ہے ہر کوئی بیداری میں ہے ہر کوئی مسلمانوں کے خلاف سوچنے میں ہے اور یہ ایک واحد ٹولہ ہے جب مسلمانوں کا جو ہمیشہ غفلت میں ہے غافل ترے ز مرد مسلمان ادیدان جوش کرو یار انسان ہو تو بے مقصد زندگی گزارتے ہو کیا یہ بے لگام زندگی گزارتے ہو بے قید زندگی گزارتے ہو بے ترتیب زندگی گزارتے ہو بے فکر زندگی گزارتے ہو یہ بے فکری اور بے ترتیبی یہ سب کچھ جانوروں کا کام ہے یار اپنی زندگی کے سانسوں کا حساب کر لو ہا سب انفو سکم قبل ان تو ہاسب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اپنے آپ کا حساب کر لو اپنا حساب ہونے سے پہلے پہلے اس سے پہلے کہ تمہارا حساب اللہ تعالی کی بارگاہ میں کھل جائے یہاں پر حساب کر لو بکھرا ہوا ہے تر تر ہو چکے ہیں شاہدارہ بازارہ ہو چکے ہیں کوئی کدھر کو ہے کوئی کدھر کو ہے نہ ان کا کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا ہے اور یہی لعنت ہمارے اندر ہو تو پھر ہمارا بھی وہی حال ہوگا لیکن ایک بات یہاں پر میں کروں امیروں کے متعلق جس کو امیر بنایا جائے وہ اپنے آپ کو امیر نہ سمجھے ذہن میں رکھنا یہاں پر بھی مجھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بات شریف یاد آئیے سامنے کتاب کے اندر جو میں نے پڑھی ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو حاکم نے الکنا کتاب کے اندر نقل فرمایا دلونی علی راجل استعمل علی امر قد من امر المسلمین آپ نے فرمایا یار رہنمائی کرو میرے دوستو میں امیر بنانا چاہتا ہوں کس کو بناؤں انہوں نے کہا عبد الرحمان بین آؤف کو بناؤ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بڑے جریلو قدر صاحب بھی ہیں خال اب عیف فرمایاف ہیں یا تو اس کام کے اندر ضعیف تھے یا ویسے طبی طور پر ضعیف ہوں گے جسمانی طور پر خالو فلان اللہ جیسے لیفی ہے انہوں نے کہا حضور فلانے کو بنا لیں توجہ ذرا اور اس بات سے اس بات سے یہ غلانتی جمہوریت اور ووٹ جو ہیں ان کی تردید کو سمجھیں کہ مشورہ دینے والے کثیر لوگ کہہ رہے ہیں حضرت عبد الرحمان عوف کو بنا لو آپ فرمادر کہتے ہیں فلان کو بنا لواتے اللہ حجت ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے یعنی وہ شخص نہ قابل نہیں تھا انہوں نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی اس کا مطلب یہ نکلا کہ اسلام میں ووٹ نہیں چلتے اسلام میں ووٹ نہیں چلتے ووٹ چلتے ہوتے تو وہ تو کہہ رہے ہیں ایک اکیلا عمر ہے وہ ادھر بہت ہے سبحان اللہ پتہ نہیں ل... یہ لانت راجی ملاوں نے لے لی, لی ہے بات بات اے اے اے اے اس, اس لانت کا رد ہوتا ہے کالو من فرید انہوں نے ارد کی پھر چاہتے کون ہیں کس کو چاہتے ہیں آپ بتائیں تو صحیح آپ نے فرمایا راجل المیر احم کا نہم ویدالم یقین لم ہوں کان نہمیر ہوں میں اس شخص کو بنانا چاہتا ہوں کہ جب لوگوں کا امیر ہو تو امیر نہ بنے جب امیر ہو تو امیر او نہ او نا ہو نا بنے نہیں جب امیر, تو امیر, جب امیر ہو تو امیر نہ ہو اور جب امیر نہ ہو تو اس وقت امیر ہو کیا حکمت کہ جب امیر ہے اس کو مقرر کر دیا گیا کہ تو ان کا حاکم ہے اب تیرا حکم چلے گا وہ ان کا خاتم بن کر رہے ہیں خود کو امیر نہ سمجھے ان کی خدمت میں مصروف رہے تکبر نہ ہے یہ نہ ہے میں بڑی چیز ہوں میں ان پر حاکم ہوں اور جب امیر نہ ہو تو امیر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جس وقت امیر مقرر نہیں ہے تو لوگ اس کے اتنا شدید محتقد ہوں اور اس کے متعلق ایسا حسن دن رکھتے ہوں کہ وہ اپنا امیر سمجھتے رہے کہتے ہیں یار ہم اس کی بات مانیں گے بندہ بڑا کام سبحان سبحان اللہ کریں یعنی آپ نے دو باتیں بتا دی کہ مجھے تو ایسا چاہیے کہ اس کے اندر توجہ درا اہلیت بھی مکمل ہو یہ نہیں ہے کہ میرے بنانے سے بنے نہیں میرے بنانے کی ضرورت نہ ہو لوگ بھی اس کو اعتقاد میں یہی سمجھتے ہو کہ واقعی حق ہے دوسری بات آپ نے یہ بتا دی اس کے اندر کہ جو امیر ہو پھر اس کو خادم ہی بن کر رہنا چاہیے تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس نہ زیادتی کرتا رہے فلان کرتا رہے نہیں یہ دونوں وشپ ہونے چاہیے پھر انہوں نے کہا پھر اگر ایسی بات ہے نا تو پھر ہمیں ربیع بن زیاد ہار ہی نظر آتے ہیں ان کو بنا لیجئے آپ نے انہیں کو بنا لیا سمجھ آئی نہیں ہاں یہ عمارت کو عمارت کو سنبھالنا بھی بہت مشکل کام ہے بھائی اسی سلسلہ کے اندر اللہ اکبر و کبیرہ دیکھ لو یہ کتنا بڑی سخت چیز ہے کتنا بڑا مشکل کام ہے کتنا بڑا بھاری وزن ہے اس کے سخت بھائی کب جب اس کی ذمہ داری پوری نہ کی جائے یہ بھی ذہن میں رکھنا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا معمول ایشہ امن المسلمین مسلمانوں کے کاموں میں سے کسی کام پر کسی کو امیر بنایا جائے کیا بنایا جائے امیر بنایا جائے, امیر بنایا جائے. والی بنایا جائے حاکم بنایا جائے تو پھر فرمایا اسے ابھی یہ عمل اس کو قیامت کے ذریعہ پیش کیا جا کفالا جس نے جہنم جہنم کے پول پر اس کو کھڑا کر دیا جائے گا اگر اس نے صحیح کام کیا ہوگا تو نکل جائے گا ورنہ فرمایا ستر سال جہنم میں اگر پڑے گا اب یہ اللہ رسول جانتے ہیں ستر کا لفظ جو ہے وہ زیادتی کے کی کثرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ہاں جی اور یہ ستر جو ہے وہ اپنے معنی میں مستعمل ہے یہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں یعنی یا تو زیادہ مدت مراد ہے اور یا ستر سال ہی مراد ہیں یہ ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے سمجھ بات کی آ رہی ہاں اس وجہ سے اس کی طلب بھی نہیں رکھنی چاہیے طلب نہیں رکھنی چاہیے اور اگر یہ بوجھ پڑ جائے تو پھر اس کے نبانے کے اندر کوتا بھی نہیں کرنی چاہیے ذہن میں رکھنا ذرا اور خلق خدا کے ساتھ ظلم زیادتی ہاں پھر با اللہ رسول کے حکم کو مت نظر رکھنا چاہیے زندہ ہو کر مردے بن جاؤ زندہ ہو کر مردے بن جاؤ بھائی توجہ بھائی زندگی کی حالت میں مردہ بننا پڑتا ہے مسلمان کو ذہن میں رکھنا اگر یہ ساری چیزیں قبول کر سکتے ہو یہ وزن اٹھا سکتے ہو تو رہو یہ اسلام اس طرح ہی ہے جو کہے کہ مجھ سے کوئی کام نہیں ہو سکتا اور وہ اس کو اسلام چھوڑ کر نکل جانا چاہیے بلکہ وہ ایسی باتوں سے نکل ہی جاتا ہے جب وہ کہے گا وہ اسلام پر میں نہیں چل سکتا تو قابل ہو جائے گا بات سب بات نہیں سمجھ آئی اچھا اللہ اکبر و کبھی اسی سلسلے میں کسی کو غفلت کہتے ہیں کام کہ, کوئی کر رہا ہے توجہ کہیں ہے اسی سلسلے کے اندر میں آخری گزارش کرتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جس طرح کا بھی بندہ ان پر حاکم بنتا تھا نا تو اس کی عمارت کو اللہ و اکبر و کبیرہ ہر صورت میں قبول کرتے تھے اور پھر یہ ہے کہ بند رہتے تھے صحابہ <خص> گرام میں یہ صفت تھی قبال تعت ان کے اندر تھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے <متحد> ایک موقع پر امیر <متحد> بنانے کی اہلیت جو وہ کس طرح ہونی چاہیے وہ کیا ہے وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھتے تھے پرانے مجید کو کہ <متحد> جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے اس کو امیر بنا دینا صحابہ کی جماعت اٹھی ہوئی میں بہت بڑے راز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں سابق جماعت اکٹھی تھی کہیں آپ نے بھیجنا تھا چند لوگوں کو چاند شخصوں کو یعنی جماعت کی صورت میں انہوں نے جانا تھا تو امیر بنانے کی ضرورت تھی آپ نے فرمایا ہاں تم میں سے کون ہے جو جس کے پاس قرآن زیادہ ہو ایک بالکل نو عمر کھڑے ہوئے لڑکے یا رسول اللہ میرے پاس سورہ بقرہ پوری ہے فرمایا پوری سورہ بقرہ ہے تمہارا جی یار جو دوسرے تھے نا انہوں نے ارد کی یا رسول اللہ ہم تو اس ڈر کے مارے سورہ بقرہ کو حفظ نہیں کر سکے کہ ہم سے عمل نہیں ہو سکے گا جتنا عمل ہو رہا ہے اتنا یاد کر رہے ہیں آگے ہاتھ نہیں لگا رہا ہے اس کو کیونکہ صحابہ کی یہ عظمت تھی کہ وہ حضرات پرانے مجید کو جتنا عمل کر سکتے تھے اتنا ہی پڑھتے تھے جب عمل چاہے دو سال میں پورا ہو جائے دس سال میں پورا ہو گیا جتنے پر عمل پورا ہو گیا اتنا ہی یاد کرتے تھے ہم تو پی جاتے ہیں نا قرآن مجید اور اسی سے راز اور نکتہ سمجھ آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن زیادہ قرآن والے کو حاکم کیوں بناتے تھے کیونکہ زیادہ قرآن والا زیادہ علم والا ہوتا تھا اور زیادہ عمل والا ہوتا تھا زیادہ کیونکہ جب وہ بغیر عمل کے آگے چلتے نہیں تھے تو اس کا مطلب ہے جتنا قرآن زیادہ ہوتا تھا اتنا عمل اور عمل عمل فرا ہے اس کی اصل علم ہے اس کا مطلب ہے ان کے پاس ہے علم بھی زیادہ ہے عمل بھی عمل بھی زیادہ ہے اور علم جو ہے وہ قوت فکریہ سے ہوتا ہے اور جو عمل ہے وہ قوت حملیہ سے ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب علم بھی زیادہ ہے عمل بھی زیادہ ہے تو قوت فکریہ بھی ان میں زیادہ ہے قوت عمل بھی زیادہ ہے جب زیادہ ہے وہی وہ دار ہے حق بنانے کا سمجھ کیا کہنا یہ سوال کا جواب آ گیا کہ جناب پھر تو حافظ جتنے ہیں او ہو جہاں پر بھی بھیجو انہیں کو حاکم بناو ہو خدا کے بندے یہ حافظ ہو رہے ہیں یہ جاہل کٹے ہیں ان کو اتنا پتہ نہیں ہے آپ لوگ کو کہ قرآن مجید کا ایک حکم کیا ہے باقی آ تو کیا ہے ان کو ناقیدے کا پتہ ہوتا ہے حافظ و کل جہل ہوتا ہے حافظ و کل آمبا ہوتا ہے صاحب صاحب ہے اور اسی سے پتہ چلا کہ وہ ملہ طبقہ جو یہ حافظوں کی باتیں یہاں پر صحابہ کرام جیسے جو حفاظ تھے تھے ان پر قیاس کر کے ان کے فضائل شروع کر دیتے ہیں یا ان کے حال میں جو اب واقعات ہیں ان کے واقعات کو ان کے لیے پیش کر دیتے ہیں جی اور جناب ان کی مثال ان کے لیے ان کی مثالیں پیش کر دیتے ہیں یہ وہ لانتی جاہل ہیں وہ حقیقت سے بے خبر ہیں ان لانتیوں کو اتنا تمیز نہیں ہے کہ جاہل کٹے صحابی کاری اور حافظ جو ہے تو اپنے سارے زمانے کے عالم ان کے ساتھ نہیں رکھ سکتا <سؤال> <سؤال> کیوں اس وجہ سے کہ صاحب علم بھی پورے ہوتے تھے صاحب عمل بھی <سؤال> <سؤال> پورے ہوتے تھے اور یہ تو سر، یہ, سر، یہ تو حضرت صرف الفاظ قرآن اٹھائے ہوئے اس کو تو مانی کا پتا نہیں ہے ہاں <سؤال> کام تو جہاں رہے ایسے ہے ہی نہیں ہے <سؤال> تو اس کو اس کو حامل قرآن کیا کہیں بھائی یہ حامل قرآن ہے اسی وجہ سے ہمارا اقبال نے کہا جانتا ہوں میں یہ جی امت حامل قرآن ہے اب سمجھ آئیے کیونکہ اگر الفاظ قرآن کی بات کرو تو الفاظ قرآن تو گدھے پر قرآن پاک رکھ دیتے ہو الفاظ کو اٹھانے والا وہ بھی ہے لیکن حامل قرآن جس کی فضیلت بیان ہوتی ہے حدیثوں میں وہ ایسا حامل قرآن تھوڑا ہے حامل قرآن وہی ہوگا کیونکہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید لفظ و معنی نظم و معنی دونوں کا نام ہے عمر یہ نہیں ہے جب نظم و معنی دونوں کا نام ہے تو نظم و معنی دونوں جب ہوں گے کسی کے سینے کے اندر وہ پھر بنے گا حامل قرآن آہ. ارے بول تو برے ایسے خیر حکم طرح جو ابھر آتا ہے حدیث میں وہ سب اٹھا کر ان حافظوں پر جو جو تجال بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوڈے بال جو بیٹھے ہوئے ہیں جی یہ کڑی باد جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بے اہل نہ اہل نہ تربیت یافتہ ڈنگر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کوئی پتہ نہیں ہے پڑھانا کیسے ہے بیٹھنا کیسے ہے اٹھنا کیسے ہے شرح کیا ہے کام کیا ہے خدا رسول کا کوئی خوف نہیں قرآن پڑھتے رہیں گے شرح خانی کرتے رہیں گے جو زمانے کی شیطانیوں کی قرآن پڑھاتے ہوئے کرتے رہیں گے لانتی لوگ ایسے لانتیوں کو تم کیا تم حفاظ شمار کرتے ہو جن کے فضائل آئے انہیں شمار کرتے ہو ہاشا و کلّم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں یہ لوگ کا بالن ہے جہنم کا بالن بنے ہوئے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے ہاں جی یہ تو اب ان, ان, ان, ان, ان خبیشوں کو تم کیا اس کو ان پر اور ان پاکوں پر ہے ہاں جی ان لوگوں پر جن کی مثال کائنات میں نہیں ملتی اپنی مثال آپ ہیں یارہ نے مستفیٰ اپنی مثال آپ ہیں یاران نے مصطفیٰ کائنات میں جن کی مثال نہیں ملتی ان کے ساتھ ان دجالوں کو ملاتے ہو یا ان خبیشوں کو ملاتے ہو ان پلیتوں کو ملاتے ہو یار کتنا ظلم ہے کوئی بات نہیں جس طرح جن کو ملایا جا رہا ہے جن کو ملایا جا رہا ہے جس طرح کے وہ ہیں اسی طرح کے ملانے والے ہیں دونوں پود ہیں فدو پود کو ملا رہا ہے ساتھی کے ساتھ بولو بولو بولو پود سافی کے ساتھ تو میرے بھائی بات یہ ہے آج یہ ہے نظام عمارت جو ہے نا ان اللہ عزیز اس کا آغاز و افتتاح جو ہے وہ ہم اپنے اندر کرتے ہیں جی <سؤال> <مزید. سؤال> اس سلسلے کے اندر میں نے جن کو اساتذہ مقرر کیا ہے بات سمجھنا جن کو میں نے اساتذہ مقرر کیا ہے وہ اپنے اپنی جماعت جن پر وہ ان کو مقرر کیا گیا ہے وہ اپنے اپنی جماعت کے امیر ہیں اس جماعت کے جتنے طلبا ہیں ان طلباء کو ان کی رات کرنا پڑے گی اور ان کو اپنی عمارت کا فرض ادا کرنا پڑے گا وہ اپنی معموریت کو قائم کریں یا اپنی امیریت کو قائم کریں سمجھ نہیں آ رہی یہ امیر ہونے کا حق ادا کریں وہ معمور ہونے کا حق ادا کرے اور سنو سید القوم میں جیسے پہلے بتا بھی چکا ہوں سید القوم خاتم ہوں قوم کا سردار قوم کا خادم ہے قوم کا خادم ہے خادم ہے لیاز وہ خادم سمجھے اپنے آپ کو اور وہ کہیں ہم اس کے خادم ہیں اس سے بات چلے گی اس سے کام چلے گا انشاءاللہ اور ذہن میں رکھنا ان کی اطاعت اللہ رسول کی اطاعت ہوگی ذہن میں رکھنا جب تک کہ وہ اللہ رسول کی اطاعت اور اس سلسلے میں ایک بات تبدیل کر دوں کہ جب کسی کو امیر بنا لیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے شریعت کے مطابق اب سمجھنا کہ جو جائز باتیں ہوتی ہیں شریعت میں کیا <تصفح> یعنی جن کا کرنا نہ کرنا برابر ہوتا ہے جب امیر کہے گا تو واجب ہو جاتی ہے خلیفہ <تصفح> امیر المومنین سلطان اسلام سلطان اسلام اور امیر ہاکم اسلام جتنے جتنے لوگوں پر ہو جب وہ جائز بات کا کہ یہ کرو تو واجب ہو جاتی ہے نہیں کرے گا تو وہ سغیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے گا ذہن میں رکھنا بار بار نہیں کرے گا تو کبیرا گناہ کا مرتکب ہوگا ناشک فاجر ہو جائے گا بندہ یہ ذہن میں رکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے وہ بھی جائز کام کہ واجب ہو جاتا ہے استاد جائز کام واجب ہو جاتا ہے مسلن یار پانی تو پلا دو یہ جائز کام ہے بلا رسول کا حکم نہیں ہے فلاں کو پانی پلاؤ لیکن جب وہ کہہ دے گا تو واجب ہو جائے گا والدین کہہ دیتے ہیں بیٹے پانی پلاؤ واجب ہو گیا والدین کہہ دیتے ہیں بیٹے بازار نہیں جانا واجب ہو گیا نہیں جا سکتا جائے گا تو گناگار ہوگا ذہن میں رکھو والدین تمہیں روک دیں بہتر کہ شریعت آ, آ, یعنی شریعت کے مطابق روکنا ہو اگر وہ روک دیں وہ کام چاہے چاہد بھی ہو تمہارے لیے وہ اس کا کرنا حرام ہو گیا ہے بس ذہن میں رکھنا تو یہ حق کا عمارت جو ہے اس کا پورا خیال رکھیں دونوں جانبین جانب طرفین طرفین کا فرن بنتا ہے چاہے امیر چاہے معمور وہ بولو یہ خیال رکھنا ہے تم وہ تمہیں کہہ دے بھائی کپڑے ایسے نہیں پھینکنے جس طرح کہہ رہے ہیں تو تمہارا فرض بنتا ہے اس کو اس کا خیال کر جب تم جب کہیں میں نہیں ہوتا ادھر کہیں جانا ہے میں نے میں یہ حضرات جو اساتذہ ہیں وہ میرے نائب ہوں گے سمجھ نہیں آئی تم نے کسی نے اگر چھٹّی مانگنی ہے ضروری کام پڑ گیا تو ان کو بتا کر جانا ہے وہ اجازت دیں گے ٹھیک نہیں تو ادھر چھپ جاؤ خشک ہو جاؤ کڑے رہو بس اور یہ سبق صرف نماز سے لے لو کافی ہے چلو باقی جو حدیث میں نے سنائی جو کچھ سنایا اس کو بلا دو نماز پانچ وقتی سے وہ تو پڑھتے ہو نا وہ تو امیر کے پیچھے چلتے ہو کہ امام کے پیچھے کے نہیں چلتے اتنا اتنا پابندی کر لو اسی سے سبق لے لو کافی ہے نماز سے یہ امیر کا سبق جو نماز سے حاصل ہوتا ہے یہی کافی ہے اس میں ہار نہیں سمجھنا شرم نہیں سمجھنی اس میں بےزتی نہیں سمجھنا یہ جناب وہ کمال ہے یار یہ اس کی میں بات مان لوں یہ شیطان ہے یہ نفس ہے تمہارا یہ نفس اور شیطان کہہ رہا ہوگا اس وقت کا باللہ پڑھ کر اس کو بگا دو اعظب باللہ من الشیطان نے شہزاد دو وہ شیطان ہی خیال ہے سمجھ نہیں آ رہی آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالی نے کہاں کہاں لے جانا ہے کیا کیا آپ نے کرنا ہے ابھی ان باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا آپ کو آپ بالکل جانوروں والی زندگی چھوڑ دیں اپنے آپ کو ہما وقت پابند رکھیں بس مختصر زندگی ہے کتنے عرصے کیا کوئی پتہ نہیں کتنے عرصے کیا دیکھ رہے ہیں اپنی کو سے دیکھ رہے ہیں دوستوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کوئی بچپنے میں جا رہا ہے کوئی درمیان میں جا رہا ہے کوئی آخر میں جا رہا ہے جا رہا ہے بس سلسلہ جاری ہے اس غفلت میں مت پڑو تو پھر ابھی وقت پڑا ہے پھر کر لیں گے نہ اور کوئی وقت آپ کی پابندی کا نہیں آئے گا سب نفس اور حب سے نفس اس میں آپ ہمیشہ رہتے نفس اور حب سے نفس نفس کو قید میں رکھنا ضبط میں رکھنا یہ کہے کہ یہ کام کر پہلے دیکھو شریعت اجازت دیتی ہے نہیں دیتی نہیں دیتی تو رک جاؤ دیتی ہے تو کر لو یہی ہوتا ہے جس شخص کو کہتے ہیں دیندار بندہ کیا دیندار بندہ دینی مذہبی لوگ یہی ہوتے ہیں کہ جو اپنی زندگی کو اپنے مذہب اور دین کے تابع رکھتے ہیں بولو بولو بولو امیر جو حضرات ہیں ان کی نقل حرکت کو نظر میں رکھیں باہر ان کا آنا جانا یہ دیکھیں وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں باہر کیسے جاتے ہیں کس کے ساتھ باہر لڑکے جتنے ہیں ان کا باہر جانا ادھر سے دروازے سے باہر جانا بند ہے چھوٹے لڑکوں کا صرف بابا جی کے ساتھ جا سکتے ہیں جدید بابا جی ان کو لے جائیں گے یہ جب باہر نکلتے ہیں تو مجھے شکایتیں پہنچی ہیں یہ شرارت کرتے ہیں لڑتے ہیں کبڈی کھیلتے ہیں اور پھر جناب یہ ہے کہ بھائی کوئی لڑکے آتے جاتے ہیں ان کو یہ گالی نکالتے ہیں کو کسی کو سکولی کو خوش کہہ دیتے ہیں کسی سکولی کو خوش کہہ دیتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت مطلب پریشانی کا باعث بن جائیں گے اس وجہ سے ان کو قید میں رکھے پابندی میں رکھے ان کو آزاد نہ چھوڑیں یہ بالکل یعنی جو سمجھے جیسے یہ جی پرندے ہیں اور پنجرا ہے بس اس کو پنجرہ سمجھو ان کی تیاری کرنی ہے پرندہ جو ہوتا ہے نا وہ پابندی پنجرے کی قبول کرتا ہے نا چلو ناخوشی سے کرتا ہے کرتا تو ہے نا تو تم بھی ناخوشی قبول کرو پھر یہ ہے کہ وہ پرندہ جب تیار ہو جاتا ہے پھر اس کا مل ہوتا ہے وہ چتر کتنا قیمتی بکتا ہے جو پابندی قبول کرتا ہے آزاد چتر تھوڑے بکتے ہیں وہ تو گولی کھاتے ہیں بس جو پابند ہوتا ہے بٹیرہ اس کی قیمت ہوتی ہے وہ کام آتا ہے پھر اگلے سیٹی پر اس کو چلاتے ہیں جس طرح چلاتے ہیں وہ چلتا ہے سمجھ نہیں آ رہی تم بھی اللہ تعالی کے حکم پر چلنے کے عادی بن جاؤ ہاں <تصفح> چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو جو اللہ رسول کی بات کرے سب جھکا لو یہ <تصفح> <تصفح> <تصفح> دیکھو ہی نہیں یار یہ کون ہے اسی وجہ سے دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو بلال حبشی غلام تھے ایک حبشی تھے حبشی قوم ویسے عقید سمجھی جاتی تھی ایک حبشی تھے ایک غلام تھے ارے ان کو مقرر کیا اذان پر کیوں مقرر کیا کہ تاکہ قریشی جو ہیں ان کی قریشیت جو ہے وہ اس کو بحال کر دیا جائے اور ان کے ذہنوں سے نکال لیا جائے کہیں یہ اس من میں نہ رہے کہ ہم قریشی ہیں لہذا ہم کسی کی کیوں مانے نہیں میں نے اللہ کی طرف بلانے والا بلال کھڑا کر دیا ہے اب قریشی ہے تو آنا پڑے گا سید ہے تو آنا پڑے گا تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے حکم کی طرف اللہ کی طرف جو بھی بلانے والا ہے اس کی داخ پھل رہ جائے کوئی حالانکہ آپ کو معلوم ہے وہاں پر قریش قبیلہ موجود تھا اور عظیم سب سے عظیم قبیلہ مسلمانوں میں شمار ہوتا ہے قریش قبیلہ لیکن پھر قریشیوں کے سردار بھی تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم یہ حالت جا جو جاہلیت جو تھی دور جاہلیت جو تھا دور جاہلیت کے اندر بھی یہ لوگ اپنی قوموں کے سردار تھے اس وقت جب سردار رہے تو بعد میں اسلام کے آنے کے بعد اسلام نے ان حضرات کو اذان کے لیے مقرر نہیں کیا پسند نہیں کیا وہ بلال کو کیا گیا حکمہ تو حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا تو اس میں تو حکمت تھی یہی حکمت تھی کہ تاکہ بتایا جائے کہ اللہ رسول کے حکم کے آگے ہے کسی کی برتری نہیں ہے سمجھنے حکم کے آگے کوئی بڑا نہیں ہے حکم سب سے بڑا ہے بولو بول بولو بولو اللہ رسول کے حکم کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہے ہر کسی سے اللہ رسول کا حکم بڑا ہے لہذا بلال کے حکم سے بلال کے مو شریف سے جب نکلتا ہے آؤ نماز کی طرف دوڑ پڑو یہ نہ دیکھو بلال کے منہ سے نکل رہا ہے یہ وہ یہ دیکھو کہ رب دول جلال کا حکم نکل رہا ہے اسی وجہ سے میں پڑھ رہا تھا اگلے دن قیامت کی نشانی بتائی گئی یطلب العلم من الساکرے کہ چھوٹے لوگوں سے چھوٹے چھوٹے چھوٹے لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا وہاں پر علماء لما نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ کے بڑے بڑے بزرگوں نے فرمایا یہاں پر اصاگر سے آساغر چھوٹے فرمایا ان کو کہا گیا ہے کہ جو اپنی عقل اور اپنی رائے سے جناب فیصلے کرتے ہیں اور حکم چلاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں جو ذہن میں آیا وہی پڑھا دیا فرمایا یہاں پر وہ اشاگر ہیں اور جو اکابر سے روایت کرتے ہیں جو دین روایت کرتے ہیں بناتے نہیں ہیں سمجھ نہیں آ رہی جو دین بناتے وزع بنا نہیں کرتے دین نقل کرتے ہیں اکابر کا جو گزر گیا وہ اکابر تھے ان سے جو نقل کرتے ہیں جب ان کی نقل کر رہے ہیں جب ان سے دین پیش کر رہے ہیں تو یہ اصاگر نہیں اکابر ہیں کیونکہ بات تو بڑوں کی ہے یہ عمر میں چھوٹا ہے بات تو بڑوں کی کر رہا ہے اور باقی تم اگر اس سلسلے کو ذرا دیکھو غور کرو اس میں اس سلسلے میں کڑی کڑی سوچتے دیکھتے چلے جاؤ دیکھو میں نے اپنے شیخ سے لیا انہوں نے میں نے کتاب امام ابو حنیفہ سے لیا بات کو ہاں جی ہمارا امام لکھ گئے تو ہمارے امام ہمارے امام بڑے ہیں مجھ سے اچھا اگر بال عمر کے اندر وہ چھوٹے ہوں پھر پیچھے چلے جاؤ پھر پیچھے چلے جاؤ چلتے چلتے نبی پاک تک پہنچ جاؤ گے اور اگر, اگر عمر اگر پھر اور پیچھے چلو تو رب العالمین تک پہنچو گے وہ ہر لحاظ سے بڑا ہے کہ نہیں ہے بڑا جب بڑا ہے تو معلوم ہوا ارے بھائی ارے بھائی علم علم جو ہے جو روایت ہو روایت روایت اور اتباع ہو جب تو جس سے بھی ملے سمجھو یہ بڑا ہے چاہے چھوٹا بھی ہو اور جب وہ اپنے اکلی ڈھکوں سے چھیڑ رہا ہے چھوڑ رہا ہے لوگوں کے اندر اور جناب جی یہ شیطان پروفیسر جو ہوتے ہیں یہ ڈاکٹر راج کے ملا پیر بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی منمانی کرتے ہیں خبیص خدا رسول کی بات نہیں کرتے یہ لانتی چاہے گھٹے بھی ہوں یہ کھان گڑ ہو غلام رسول شہیدی کی طرح یہ سارے کیا ہیں یہ فرمایا چھوٹے ہیں ان سے مت لو کیوں اس وجہ سے کہ وہ اتباع نہیں کرتے وہ ہوائی نفس کے پیروکار ہوتے ہیں وہ سنت کے پیروکار نہیں ہوتے وہ شریعت کے پیروکار نہیں ہوتے بلکہ ہوائے نفس کے پیروکار ہوتے ہیں ہوائی نفس کیونکہ ہوا کس کو کہتے ہیں یت ایسی رائے کہ جس کا وبدا منشا شاوت ہو شاوت کے پیچھے چلتے ہیں تو شاوت کے پیچھے چلنے کی وجہ سے وہ اصاگر ہو گئے اور جو شریعت کے پیچھے سنت کے پیچھے چلتے ہیں وہ کابر ہو گئے <تصفح> اور یہ جھگڑا ہمارا سب سے رہا ہے کہ غزالی بڑا ہے, ہے فلان یہ وہ ارے ظالم عمر کے لحاظ سے بڑا کہتے ہو مال کے لحاظ سے بڑا کہتے ہو کس لحاظ سے بڑا کہتے ہو علم کے خالی لحاظ سے بڑا کہتے ہو عقل کے لحاظ سے بڑا کہتے ہو کس لحاظ سے بڑا کہتے ہو وہ بے وقوف بڑا ہوتا ہے دین کے اعتبار سے اللہ مال کی بات کرتے ہو اسے مال کے اندر بھی بہت زیادہ ہے گفار بہت زیادہ ہے اگر تم جناب بات کرتے ہو تو اس کو ریاضی بہت آتا ہوگا تو ریاضی جاننے والے بھی بہت ہوئے. فلان فلان یہ کچھ چیز نہیں ہمارے نزدیک بڑے ہونے کا معیار اکبریت کا معیار اکابریت اکبر ہونے کا معیار دین ہے پرہیزگاری ہے عمل ہے خالی یہاں پر مسئلے نہیں دیکھے جاتے مسائل نہیں دیکھے جاتے یہ نہیں دیکھا دیکھ جاتا ہے،, ہے کیا کر رہا ہے بات کیا رہی؟ یہ ہم نے نہیں دیکھنا یہ ہم نے نہیں دیکھنا کہ بیٹھا ہے بیٹھا ہے یہ حال ہے بات کدھر کی کدھر چلی گئی خبر دی بس یہ کچھ حضرات میں دیکھ رہا ہوں ان بےچاروں کا یہی حال ہے اللہ نذیر صاحب پر بھی یہ کیفیت گزر رہی ہے خیر اللہ تعالی ہماری ہوش ہماری ہوش جو ہے نا وہ کائم کر دے اور نیند ہماری اڑا دے اور غفلت ہماری دور کر دے ہے جی افسوس ہے یار افسوس ہے کمال ہے یار کمال ہے تم نوجوان ہو کر اتنے سستن دام ہو نوجوان ہو کر اتنے سست ان ہو یہ کیا ظلم ہے میرے اندر سستی نہیں رہی آپ کے اندر کیوں آ رہے بھائی آپ سننے والے ہیں میں بیان کرنے والا ہوں سننے والا دورہ یہ ناخلیت ہوتی ہے ذہن میں رکھو نلائکی ہوتی ہے طالب علم کی جتنا کوئی چکننا ہوگا اسی وجہ سے بزرگ فرماتے ہیں جو اب آداب بیان کروں گا خیر اس کے اندر بیان کروں گا آپ کون سے بات شروع آداب کا موضوع جب لگاؤں نا آداب مالمین ان شاء اللہ ساری باتیں آئیں گی جی تو بھائی بات یہ ہے کہ کابر وہی ہے دوسرے توجہ بھائی انتہائی لطیف الفاظ میں آپ کو بیان کرتا ہوں سرور آ جائے گا <عرمی> ارے آپ کابر وہی ہیں جو صرف اکبر کے پیچھے چلتے ہوں سمجھ نہیں آئی مول جاؤ فکر لکھ لو ماں گفتے مو محاورہ شدت انشاءاللہ شاء لطف دے گی بات اکابر کون ہے جو اکبر اکابر اکابر آنانند اصغ سے مراد نفس ہے نفس و شیطان ذہن میں رکھو بولو اللہ اکبر و شیطان و اصغر کیا یہ ناچیز کے حادثیات ہیں یہ نظر و فکر نہیں ہے حادثیات ہیں اچانک ذہن میں بغیر نظر و فکر تدبر کے ٹھک بجتی ہے جب وہ ٹھگ بیٹھتی ہے یہ حادثیات ہے یہ حدثیات کا مزاق نہیں ہوتا ہے یہ اللہ کا فضل بھی ہوتا ہے میں نے بہت آزمایا جو حدسیات میں لطف آتا ہے نا نظر و فکر کی بات میں نہیں آتا کیوں اس سے پتا چلتا ہے کہ یار ہمارا رابطہ کچھ اللہ تعالی کے ساتھ ہے دل کا اس وجہ سے وہ کرم نوازی کر رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ چیز ہے تو میرے بھائی آج کے بعد آپ نے جب سفر پر جانا ہے تو ایک امیر مقرر کرنا ہے سمجھنی؟ جدھر پھر جب جدا ہونا ہے تو ان سے اجازت لینی ہے جناب ہم جا رہے ہیں ٹھیک ہے شوتر بیمار کی طرح بالکل کہیں نہیں رہنا ان شاء اللہ لذیذ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو کیونکہ ادھر دیکھا جائے گا دین کو جس کے اندر تقوی اور سمجھ زیادہ ہے اس کو امیر بنایا جائے گا اسی طرح جن حضرات کی باریاں لگی ہوئی ہیں نا کام کے لیے کہ ذرا کام ممكن. کسی کام کی باری لگی ہوئی ہے حضرات کی تو وہ جو جماعت ہے نا وہ اپنا ایک امیر مقرر کرے گا وہ امیر کہے گا ہاں بھائی صفائی اس طرح کرنی ہے فلانا کام اس طرح کرنا ہے فلانا اس طرح کرنا ہے لیکن وہ بھی ساتھ شریک رہے گا وہ حضرت فاروق اعظم والی بات تو میں تو اس کو امیر بناؤں گا کہ جو امیر ہو, <Ruiz> ہو کر امیر نہ ہو اور امیر حضرت حضرت نہ, حضرت نہ, حضرت نہ ہو کر امیر ہو ہوزیر ان شاء اللہ نزی جو میں نے بیان کیا امید ہے صحیح ہوگا اگر کوئی اگر کوئی اس میں خطا ہو تو امین شیطان اے ومنی وہ شیطان اور میری طرف سے ہوگی اور اگر کچھ ثواب اور درست بات ہوگی تو من الرحمان میرے رحمان کی طرف سے ہوگی جو میری صحیح بات ہو اس کو مانو جو غلط بات ہے اس کو اٹھا کر مہنو میرے لیے یہ اصول بنا لو میں تمہیں نعوذ باللہ من ذالک اپنی پوجا پاٹ کرانے کے لیے میں یہاں پر جمع نہیں کیا میری بات خدا رسول کے بات کے مطابق ہو شریعت کے مطابق ہو تو اس کو مانو میری بات خدا رسول کی شریعت کے خلاف ہو بات حکم کے خلاف ہو تو اس کے لیے اتنا لازم ہے آپ کو پہلے اس کو غلط ثابت کرنا پڑے گا ہاں یہ نہ ہو کہ اپنے دل دماغ کے مطابق جو آئے بس ٹھیک ہے جی اس نے غلط کہہ دیا یہ ایسے ثابت کرنا جب ہوتا ہے نا اس وقت پتہ چلتا ہے کہنے کی کیا ہے میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنی رضی اللہ تعالیٰ اور فلاں امام جو ہے وہ غلط کہہ گئے غلط چل گئے غلط لیکن جب بات آتی ہے میدان کے اندر اور غلط ثابت کرنا ہوتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے سمجھ نہیں آ رہی اور دوسری بات یہ ہے یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ کلو مجرن فی الخلا یو سر جی تنہا میدان میں گھوڑا چلانے والا خوش ہوتا ہے جی کسی <laughs> امام کے متعلق کہہ دینا اس نے غلط بات کہی ہے تنہا میدان کے اندر جب وہ امام نہیں ہے سامنے آسان ہے ہوتا تو پھر پتہ چلتا یہاں تو کیسے غلط حاصل کرتا ہے اسی وجہ سے اسی طرح اگر میری کوئی بات غلط ہے نا تو آپ وہی میدان میں آئیں گے انشاءاللہ شاء پھر جب میدان پڑے گا تو پتہ چل جائے گا اگر غلط ثابت ہوگی تو میں بسم اللہ صاحب لوں گا اور اگر غلط ثابت نہیں ہوگی تو پھر آپ کو جھکانا پڑے گا باہر ادھر ہم اللہ رسول کے سوا بڑا نہیں مانتے بڑا وہی وہ ہے اصل بڑا وہی وہ ہے پھر وہ جس کو بڑا بناتے ہیں ہم اس کے اس کو بڑا مانتے ہیں چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو جن باتوں کا آپ کو پابند کروں پابند رہنا ہے آپ سمجھ آ رہی چلو اپنے اپنا کی طرف چلو